سولا یا نور اللہ نماز کی کوئی سنت اگر چھوٹ جائے تو اس سے سجدہ صحب واجب نہیں ہوتا نماز ہو جاتی ہے مگر یہ کہ دوبارہ پڑھ لینا بہتر ہے سنت بیان کرنے میں بھی یہ آسانی آپ کے لیے رکھی گئی ہے کہ نماز کے مختلف ارکان کے اعتبار سے سنت بیان کی گئیں تکبیر میں کھڑے ہونے میں رکو میں سجدے میں تو یوں علیحدہ علیحدہ عنوان قائم کر کے سنت بیان کی گئیں تکبیر اور تحریمہ کے اعتبار سے سنت نماز کی تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا تقبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا کیا ہے سنت اگر بغیر ہاتھ اٹھائے بھی کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی ہاتھ اٹھانا سنت ہے ہاتھ کس طرح اٹھائیں گے یہ علیحدہ سنت ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑنا یعنی نہ بالکل ملائے نہ بتکلف کشادہ رکھے بلکہ اپنے حال پر رکھے انگلیوں کی حالت جو عموماً ہوتی ہے ویسے ہی رکھے نہ ان کو بالکل ملا لے نہ ان کو بالکل کشادہ کرے جیسی عام حالت ہوتی ہے اسی حالت پر رکھے اس کو کشادہ نہ کریں اس کو ملائے بھی نہیں نہ کشادہ کریں نہ ملائیں بلکہ جو عام حالت ہے اسی پر رکھتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھائے گا ہاتھ اٹھانا سنت انگلیوں کو اپنے حال پر رکھنا دوسری سنت تیسری ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ روح ہونا یہ انگلیوں کا جو بیچ والا حصہ ہے پیٹ لاتا ہے اور یہ ہتھیلی کے لاتی ہے تو یہ انگلی کا بیچ والا حصہ اور یہ ہتھیلی اس کا کس طرف ہونا قبلے کی طرف ہونا ہے بخت تکبیر سر نہ جھکانا تقبیر کہتے وقت اس سنت پر بہت کم لوگ عمل کرتے ہوں گے شاید تکبیر کہتے وقت سر کو نیچے جھکا لیتے سر نیچے نہ جھکانا झुकाना تکبیر کہتے وقت سر کو نیچے نہ جھکایا جائے اپنی حالت پہ رکھا جائے نیچے نہ جھکانا تکبیر تری ماں کے وقت سر کو نیچے نہ جھکانا یہ بھی سننا تھا تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا یہ مسئلہ آپ کو بیان کیا گیا تھا ہاتھ کب اٹھائیں گے تکبیر سے پہلے ہی. اللہ اکبر یہ نہیں پہلے اب ہاتھ اٹھانے کے بعد جب باندھنے لگیں گے تکبیر اس وقت شروع کریں گے یہ جتنی بھی سنتیں یا بیان کی گئی ہیں ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے تو وہ تکبیر قنوط یعنی دعائیں قنوط کے لیے تکبیر کہتے ہیں اس میں بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح عیدین کی جو تقبیر چھ کہتے ہیں اس میں بھی اسی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں ان دونوں جگہوں پر بھی ان سنتوں کا خیال رکھا جائے گا تکبیر قنوط کہتے وقت بھی اور عیدین کی تقبیرات کہتے وقت بھی تقبیرات نبی کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تقبیر کہی جائے گی اور ساری وہی چیزیں ہاتھوں کو اپنے حال پر رکھے گا انگلیاں ملا नहीं نہیں رکھے گا کشادہ بھی نہیں کرے گا بہت زیادہ اپنے حالت پر رکھے گا ان کے علاوہ کسی جگہ نماز میں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں تقبیر تہلی کے وقت آپ اٹھانا نماز میں کیا ہے سنت کے لیے جو تقبیر کہی جاتی ہے تقبیر قنوت جس کو کہتے ہیں اس کے لیے ہاتھ اٹھانا کیا ہے سنت اسی طرح تقبیرات عیدین جو عید کی نماز میں چھ تکبیر زائد ہوتی ہیں اس کے لیے ہاتھ اٹھانا کیا ہے سنت مام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے علاوہ کسی اور مقام پر نماز میں تقبیر کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت نہیں یہ تقبیرات امام بلند آواز سے کہے گا امام کیسے کہے گا تکبیر بلند آواز سے کہنا یہ امام کے لیے کیا ہے سنت اگر امام بالفت آہستہ کہ بیٹھا تو سنت کا تاریخ ہوا نماز ہو جائے گی سری اور جہری کے اعتبار سے نماز کی سنتیں اور آداب سمیع اللہ لمن خامدہ سلام کہنا یہ بھی سنت ہے سمیع اللہ لمن خامدہ کہنا بھی سنت اور سلام کہنا بھی سنت اس کی آواز امام کے لیے بلند کرنا یہ بھی سنت اگر آواز حاجت کے مطابق بلند ہو بلا حاجت بہت زیادہ آواز بلند کرنا یہ مکرو ہے امام کے لیے بہت زیادہ آواز کو بلند کرنا یہ کیا ہے مکرو ہے اسی طرح امام کو تقبیر تحریم تقبیرات انتقال تقبیرات انتقال کہتے ہیں ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے लिए جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں تقبیر انتقال جیسے کہ رکو میں جانے کے بعد اب ہمیں کہاں جانا ہے سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں جانے کے लिए گویا ایک جگہ سے دوسری جگہ بندہ منتقل ہو رہا ہے اس کا انتقال ہو رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تو اس کو کہیں گے انتقال ٹھیک ہے اس طرح ایک سجدہ کرنے کے بعد اٹھنا اور پھر دوسرا تو ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے اس نے تکبیر کہی تو یہ کہا کہ لائک تقبیر انتقال تو امام کو تکبیر تحریمہ ہو گئی یا تکبیرات انتقال ہو گئی یا جو بھی تکبیر ہیں ان سب کو امام کے لیے سنت کیا ہے بلند آواز سے کہنا امام کے لیے سنت ہے ان سب میں جہر مصنون ہے سنت ہے اور مقتدی اور منفرد یعنی جو امام پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ مقتدی کے علادہ منفرد جو علیحدہ نماز پڑھا تنہا نماز پڑھ رہا ہے ان کو جہر کی حاجت نہیں ان کے لیے جہر نہیں ہے صرف اتنی آواز سے وے تکبیر کہیں کہ خود ان کے کانوں تک آواز پہنچ جائے یہ تکبیر کا ہوگیا گیا مسئلہ اب ہاتھ باندھنے کے اعتبار سے نماز کی سنتیں بعد تکبیر تقبیر تحریمہ کہہ لینے کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لینا یہ بھی کیا ہے سندر ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے کہ مرد ناف کے نیچے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر رکھے چھنگلیاں اور انگوٹھا یعنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا کلائی کے اغل بغل رکھے اور باقی انگلیوں کو بائیں کلائی کی پشت پر بچھائے یہ کلائی کا جوڑ ہے نا یہ کہلاتا ہے یہاں ہڈی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اب آپ دیکھ لیجیے مرد ناف کے نیچے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر رکھے یہ کیا کہلائے گی ہتھیلی اور یہ کیا کہلائے کلائی کا جوڑ تو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر رکھنی ہے یہ جوڑ کا مطلب ہے کہ یہاں سے ہاتھ مڑ جاتا ہے نا ہاتھ وہ موڑے تو یہاں سے مڑ جائے گا تو یہ جوڑ ہو گیا نا اس جوڑ پر رکھ دے ٹھیک ہے اور چھوٹی انگلی اور یہ انگوٹھے کو اگل بغل کر کے ان دونوں کا گویا گہیوں ہلکا بن جائے گا اور یہ بقیہ تین انگلیاں ادھر رکھ دیں بعض لوگ تین انگلیوں کو نیچے لے جاتے ہیں یہ سنت نہیں ہے سنت کیا ہے تین انگلیوں کو ادھر رکھیں یہ سنت ہے یہ مرد کے لیے سنت ہے عورتیں اور خنساں یعنی جو مرد ہے نہ عورت ہے اس کو خنصاں کہیں گے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر داہنی ہتھیلی عورت کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ وہ یہ الٹے ہاتھ کی کلائی پر الٹے ہاتھ پر سیدھے ہاتھ کی یہ ہتھیلی رکھ دیں سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر یہ پشت کہلائے گی یہ جی کیا کہلائے گی اس کی پشت پر اپنے سیدھے ہاتھ کی کیا رکھ دے گی وہ رکھتے ہیں بس یہ عورت کے لیے سنت ہے ٹھیک ہے اچھا بعض لوگ تکبیر کے بعد ہاتھ سیدھے لٹکا لیتے ہیں پھر باندھتے ہیں یہ سنت نہیں ہے یہ نہ چاہیے بلکہ ناف کے نیچے لا کر باندھ لیں یعنی اللہ و اکبر کہ ہاتھ چھوڑ دیا یہ ہاتھ چھوڑنا سنت نہیں ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لینا یہ سنت ہے یہ جو ہاتھ لٹکا لیتے ہیں پھر باندھتے ہیں یہ سنت نہیں ہے سنت کیا ہے تقبیر کہتے ہی فوراً ہاتھ باندھ لینے سنا و تعوظ اور تسمیا کے اعتبار سے نماز کی سنت ہے جس قیام میں ذکر مصنون ہو اس میں ہاتھ باندھنا سنت ہے جس قیام میں ذکر تلاوت وغیرہ مصنون ہو یعنی سنت ہو اس میں ہاتھ باندھنا کیا ہو جائے گا سنت ہو جائے گا تو ثنا اور دعائے قنوت پڑھتے وقت اور جنازہ میں تقبیر تحریمہ کے بعد چوتھی تقبیر تک ہاتھ باندھے اور رکو سے کھڑے ہونے اور تقبیرات عیدین میں ہاتھ نہ باندھیں کیونکہ ان کے بعد تلاوت نہیں ہے پہلی تقبیر کے بعد ہم نے کیا کرنی ہے تلاوت کرنی ہے نا تو اس لیے ہاتھ باندھنا کیا ہو جائے گا سنت ہو جائے گا اسی طرح عید کی نمازیں پہلی تقبیر کے بعد کیا کرنی ہے سنا پڑھنی ہے اور دوسری اور تیسری تقریب کے بعد کچھ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا تو ہاتھ لٹکانا کیا ہو جائے گا سنت ہو جائے گا چوتھی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے کراط کرنی ہے تو چونکہ یہاں تلاوت کرنی ہے اس لیے یہاں ہاتھ باندھنا کیا ہو جائے گا سنت اسی طرح نماز جنازوں کو دیکھ لیجیے پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے ثنا تو ہاتھ باندھنا کیا ہو جائے گا دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے دروشریف یہاں بھی ہاتھ باندھنا کیا ہو جائے گا سنت تیسری تقبیر کے بعد دعا پڑھنی ہے تو یہاں پر بھی ہاتھ باندھنا کیا ہو جائے گا سنت ہو جائے گا چوتھی تقبیر کے بعد کچھ پڑھنا نہیں ہے بلکہ سلام پھیرنا ہے تو چوتھی تقبیر میں ہاتھ باندھنا سنت نہیں چوتھی تقبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں گے اور ہاتھ چھوڑ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں گے اسی طرح دعائیں خلوط میں تقبیر کہی آتی ہے تو اس میں بھی ہاتھ باندھنا کیا ہو جائے گا سنت ہو جائے گا سنا تعبض یعنی آب باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین کہنا ایک دو تین چار یہ چاروں کی چاروں باتیں کیا ہیں سنت ثنا پڑھنا بھی سنت تحفظ پڑھنا بھی سنت اور تسمیہ پڑھنا بھی سنت اور آمین کہنا بھی سنت لیکن تحوذ اور تسمیہ کس کے کتابیں ہے قرآب کے تابے ہیں. تو مختی پر قرآب تو ہے ہی نہیں تو تحفظ اور تسمیہ مختلف کے لیے سنت بھی نہیں ہے اور ان سب کا یعنی ثناء کا تحفظ کا تسمیہ کا اور آمین کا آہست ہونا یہ بھی کیا ہے سنت ہے تو جو بلند آواز شامین کہتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ نزدیک یہ سنت نہیں ہے پہلے سنا پڑھے پھر تحفظ پڑھے پھر تسمیہ پڑھے ٹھیک اور ہر ایک کے بعد دوسرے کو فوراً پڑھے وقفہ نہ کرے زیادہ وقفہ کرے تو آپ نے پچھلے کا مسلح سن لیا تحریمہ کے بعد فوراً سنا پڑھے جیسے ہی اللہ کے کہ, کہ آپ نے ہاتھ باندھ لیے اب کیا کرنا ہے سنا پڑھ لینی اور ثنا میں کا یہ نہ پڑھے یہ جنازے کی نمازیں پڑھا جائے گا سبحان اک اللہ وحمد و تبار قسم و کا و کا ولا الر و یہ ثنا نماز جنازہ میں پڑھی جاتی ہے تو نماز میں ثناء کے اندر یہ الفاظ جلا والے نہ کہیں اور دیگر کا جو احادیث میں وارد ہیں ثناء کے لیے حدیث پاک میں اور بھی الفاظ وارد ہوئے ہیں تو وہ سب کے سب کون سی نماز میں ہے نفل نمازوں میں ٹھیک ہے ثنا کے اور ساتھ ساتھ جو دیگر الفاظ احادیث میں وارد ہوئے ہیں ان کے پڑھنے کا موقع کون سی نماز ہے نفل نماز فرض میں نہیں پڑھ جائیں گے کوئی شخص مسجد میں آیا امام کو رکوع میں اس نے پایا یا پہلے سجدے میں پایا تو کیا یہ ثنا پڑھے گا نہیں پڑھے گا تو سن لیجیے اگر غالب گمان ہے کہ ثنا پڑھ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو ثنا پڑھ لے اور قادہ یا دوسرے سجدے میں پایا یعنی امام دوسرا سجدہ کر رہا ہے تو بہتر یہ کہ بغیر ثنا پڑھے شامل ہو جائے ٹھیک اور اگر وہ پہلی صورت میں بغیر ثنا پڑھے شامل ہو گیا تو بھی نماز اس کی ہو جائے گی ہاں امام کو اگر سجدے میں پایا ہے تو وہ رکعت اس مقتدی کی شمار نہیں کی جائے گی نماز میں اعوذ باللہ و بسم اللہ قرأ کے تابے ہیں اور مقتدی پر قرعت نہیں لہٰذا تحوذ و تسمیہ بھی اس کے لیے مسنون نہیں اس کے لیے سنت نہیں ہاں جس مختری کی کوئی رقعت جاتی رہی ہو جسے مسبوق کہتے ہیں تو جب وہ اپنی رقت کو پوری کرنے کے لیے امام کے سلام کے بعد کھڑا ہوگا اس وقت ان کو پڑھ لے تعاوذ تسمیہ ثنا ان تینوں کو پڑھ لے اگر کوئی ثنا پڑھنا بھول جائے تحوذ و تسمیہ پڑھنا بھول جائے تو کیا کرے سنیے اگر سنا و تاوز و تسمیہ پڑھنا بھول گیا اور قراءت شروع کر دی تو اعادہ نہ کرے یعنی دوبارہ لوٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا محل ہی فوت ہو گیا یعنی جس جگہ ان کو کرنا تھا وہ جگہ ہی فوت ہو گئی آپ نے سنا پڑھنی تھی قراءت سے پہلے تو آپ نے قراءت ہی شروع کر دی تو سنا پڑھنے کا تاوز پڑھنے کا تسمیہ پڑھنے کا موقع نکل گیا تو دوبارہ اعادے کی حاجت نہیں یوں ہی اگر ثنا پڑھنا بھول گیا اور تحبز شروع کر دیا بغیر ثنا پڑھے اوزب باللہ پڑھنا شروع کر دیا تو بھی ثنا کا اعادہ نہیں کیونکہ اس کا محل فوت ہو گیا جس جگہ اس کو پڑھنا تھا وہ جگہ رہ گئی وہ مقام نکل گیا مسبوق جس کی کوئی رکعت رہ گئی ہے وہ شروع میں سنا نہ پڑھ سکا امام نے خلاج شروع کر دی تھی جب اپنی باقی رکعت پڑھنا شروع کرے گا اس وقت وہ سنا پڑھ لے تاوز ابھی مسئلہ نمبر 76 میں اس کی تفصیل بیان کی گئی اب آ جائیے رکو رکو کے اندر نماز کی سنتیں کیا کیا ہے رکو میں تین بار سبحان ربی العظیم کہنا یہ کیا ہے سنت اور گٹھنوں کو ہاتھ سے پکڑنا گٹنوں پر ہاتھ رکھنا نہیں بلکہ ہاتھ سے اس کو پکڑنا ہاتھ رکھنا یہ عورت کے لیے سنت ہے اور ہاتھوں سے پکڑ لینا یہ مرد کے لیے سنت ہے اور پکڑنے کا انداز کیا ہو کہ انگلیاں خوب کھلی رکھیں یا انگلیوں کو کیا کر دیں گے پھیلا دیں گے یہ حکم مردوں کے لیے اور عورت کے لیے سنت کیا ہے کہ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے انگلیوں کو کوشادہ نہ کرے یہ عورت کے لیے سنت ہے اور وہ جھکے گی جھکے گے بھی اتنا کہ صرف اس کے ہاتھ میں وہ گھٹنوں تک پہنچ زیادہ وہ بھی نہیں جھکے گے آج کل اکثر مرد رکو میں محض ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور انگلیاں ملا کر رکھتے ہیں یہ ان کے لیے سنت نہیں ہے لہذا ان کا یہ فعل خلاف سنت ہوا عورتوں کے لیے سنت ہے حالات رقو میں ٹانگیں سیدھی ہونا اکثر لوگ کمان کی طرح ٹیڑھی کر لیتے ہیں یہ مکرو ٹانگوں کو جھکا لیتے ہیں تو ٹانگوں کو بالکل سیدھا رکھیں گے ٹانگیں اگر سیدھی رہیں تو سر اور پیٹ ایک سیدھ میں رکھنا آسان ہو جائے گا ٹانگیں جھکی بھی رکھے گا تو اس کا کیا تو پیٹ جھکی ہوئی رہ جائے گی یا اٹھی بھی رہ جائے گی اور رکو سنت کے مطابق ہو نہیں سکے گا پہ. تو ٹانگوں کو بالکل سیدھا رکھیں اسی طرح رکو کے لیے لفظ اللہ اکبر یعنی تقبیر انتقال کہنا یہ بھی کیا ہے سنت اگر کوئی ضو ادا نہ کر سکے سبحان ربی العظیم اس کا صحیح تلفظ اس کو نہیں آتا عظیم نہیں پڑھ سکتا غا نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے رعایت یہ ہے کہ وہ سبحان ربی الکریم پڑھ لے تین مرتبہ کیا پڑھ لے سبحان ربی الکریم پڑھ لے کیونکہ سبحان ربی العظیم اگر اس نے صحیح نہیں پڑھا اللہ کو ضا پڑھ دیا تو معنی ایسے فاسد ہو جائیں گے کہ نماز اس کی چلی جائے گی برے معنی بن جائیں گے بہتر یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتا ہوا رکو کو جائے یعنی جب رقو کے لیے جھکنا شروع کرے تو اللہ اکبر شروع کرے اور ختم رقوع پر تکبیر ختم کرے یہ ہر رکن کے لیے کسی بھی رکن میں جانا ہو تو اس رکن میں جانے سے پہلے جو جس رکن میں یہ ہے وہاں سے تکبیر کہنا شروع کرے اور جب اس رکن میں پہنچے تو تکبیر ختم ہو چکی ہو جیسے کہ ابھی یہ قیام کی حالت میں اس کو رکو میں جانا ہے تو کیا کہے گا لفظ اللہ کا لف کہنا شروع کر دے گا جس کو ہمدا کہتے ہیں کہنا شروع کر دے گا اور جب رکو میں پہنچ جائے اکبر کی راہ اس کی ختم ہو چکی ہو اس سنت پر بھی عمل بہت کم لوگ کرتے ہیں رکو میں چلے جاتے پھر تقبیر کہتے ہیں اس طرح رقو سے جب اٹھے تو سمی اللہ علم حمیدہ کی سین کہنا شروع کرے اور جب حمدہ پر پہنچے تو وہ کھڑا ہو چکا ہو اس مسافت کو پورا کرنے کے لیے اب رکو قیام سے رکو میں جا رہا ہے یا کوما سے سجدے میں جا رہا ہے تھوڑی مسافت ہے تو اس مسافت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے نام کو بڑھائے لفظ اللہ کے نام کو کیا کر دے گا دراز کر دے اللہ اکبر بس یہ اکبر کی با یا اللہ کے لام، اللہ کے لام اللہ کے لام اس میں جو علی رہا ہے جس کو ہمزہ کہتے ہیں اس کو دراز نہ کرے ورنہ مانا فاسد ہو جائیں گے نماز چلی جائے اکبر کی با وغیرہ ہر کو نہ بڑھائے لفظ اللہ کے نام کو دراز کرتے اسی طرح ہر تکبیر میں اللہ اکبر کی راہ کو کیا کرے جزم پڑھے اللہ اکبر ساکن کر کے اس کو پڑے اللہ اکبر راہ پر پیش ظاہر نہ کرے بلکہ اس کو ساکن کر کے پڑھے وقف کرے اس پر. بعض سورت ایسی ہے کہ جس میں جو اس کے آخری الفاظ ہیں ان آخری الفاظ کو تقبیر سے ملانا سنت ہے مستحب ہے وہ سن لیجیے آپ آخر صورت میں قیام کے حالات میں ہم سورت پڑھ رہے ہیں نا کوئی تو اس سورت کے آخر میں اللہ زوجل کی ہم دو ثنا ہو ٹھیک ہے تو افضل یہ بہتر یہ کہ کرات کو تقبیر سے وصل کر لے یعنی کراط کو تقبیر سے ملا دے جیسے کہ یہ آیت وکب برہ یہ تک بیت یہاں ختم ہو جاتی ہے آیت ختم ہو گئی لیکن لیکن یہاں چونکہ اللہ کی حمد و سنا بیان کی جا رہی ہے اس آخری کلمے میں ٹھیک ہے اس آخری کلمے میں اللہ کی حمد و سنا بیان کی جا رہی ہے تو اب افضل یہ ہے کہ تقبیرا پر وقف کرنے کے بجائے جو آگے اللہ اکبر ہمیں کہنا ہے رکو میں جانے کے لیے تو تقبیرا کو لفظ اللہ اکبر سے ملا دے تو یوں پڑھ لیں گے وکبر ہو تقبیر اکبر یہ افضل ہے اور یہ افضل کام اسی کو آئے گا جس کو پتا ہوگا کہ یہاں اللہ کے حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو اس کے لیے تو یہی ہے تو وقف, کر وقف پر کے پھر اللہ وق کر کے اسی طرح وہ اماں بن احمد تو یوں پڑھ لیں وہ اماں بن احمد ربی ک فد ٹھیک ہے جی اور یہ قاعدہ ہے کہ عربی زبان میں کہ جب کسی ساکن حرف کو آگے والے سے ملایا جائے گا تو ساکن کے نیچے زیر پڑھا جائے گا قاعدہ ہے عربی زبان کا اور اگر آخر میں کوئی لفظ ایسا ہے جس کا اسم جلالت کے ساتھ یعنی لفظ اللہ کے لفظ اللہ کے ساتھ اس میں جلالت کہتے لفظ اللہ کو میں اس آیت نے آخر میں کوئی ایسا لفظ ہے کہ اس میں جلالت کے ساتھ اس کا ملانا شریعت متحرہ نے ناپسند کیا ہے تو پھر اب کیا کرنا بہتر ہے فصل کرنا بہتر ہے اب اس آیت پر وقف کر دے اور اللہ اکبر کو ہے یعنی قرآ ختم کرے اس پر ٹھہرے وقف کرے اور پھر اللہ اکبر کرے جیسے کہ کا شان کاب تر لفظ اب ہے اور اب کو لفظ اللہ سے ملانا شریعت نے ناپسند قرار دیا ہے تو اب یہاں کیا کریں گے ان شان کاول اب تر اللہ اکبر نہیں پڑھیں گے بلکہ ان کا کاب تر اللہ اکبر جسے ان نشان اقوال پتر میں وقف و وصل وقف کرے فصل کرے یعنی اللہ اکبر اور آیت کے درمیان فاصلہ ہو پھر رکو کے لیے اللہ اکبر کہے اور اگر دونوں نہ ناؤ یعنی آخر آیت میں کوئی ایسا کلمہ نہ ہو کہ جس کو ملانے کے لیے شریعت نے ناپسند قرار دیا ہو اور نہ ایسی صورت ہو جس میں آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہو تو اب کیا حکم ہوگا اگر دونوں ناؤ تو فصل و وصل دونوں یکساں خواہ ملا کر پڑے خواہ وقف کر کے پڑے دونوں صورتیں لیے سریت متحرہ قرار دی کر سکتا ہے اور یوں بھی کر سکتا. مقتدی نے ابھی تین بار تصدیق نہ کہی تھی کہ امام نے رکو یا سردے سے سر اٹھا لیا اب کیا کریں گے تو مقتدی پر لوٹنا واجب امام کی پیروی کیا ہے واجب اور تین مرتبہ تصویر کہنا کیا ہے سنت تو واجب کی ادائیگی کے لیے فوراً امام کے پیچھے چلے گا سنت ادا کرنے کی خاطر واجب کو نہیں چھوڑا جائے گا تو یہ اپنے امام کی واجب کو اپنے امام کی پیروی کرے گا اور فوراً اس کے پیچھے چلا جائے گا اگرچہ اس نے ایک ہی مرتبہ کہ دو مرتبہ کہو اگر نہیں لوٹے گا تو کراہتے تیری کا مرتکب ہوگا اور گناہ ہوگا توبہ بہ کرنی پڑے گی رکو میں پیٹ خوب بچھی رکھے بالکل سیدھی یہاں تک کہ اگر پانی کا پیالہ اس کی پیٹ پر رکھ دیا جائے تو وہ پیالہ جنبش نہ کرے ٹھہر جائے رکو میں سر نہ جھکائے نہ اونچا ہو نہ سر کو جھکائے نہ سر کو اونچا کرے بلکہ کمر کی سیدھ میں کرے پیٹھ کے بالکل برابر ہو رکو سے جب اٹھے تو ہاتھ نہ باندھے رکو کے بعد اٹھنے کے بعد اب کیا کرنا ہے جس کو قوما کہتے ہیں اس میں ہاتھ نہیں باندھنے بلکہ ہاتھ لٹکتے ہوئے چھوڑے رکھنا یہ سنت ہے یہاں تک جو نماز کی की ہے بیان کی اس میں اگر آپ کو کوئی الجھن پیش آ رہی ہے آگے مزید سننے تیار ہی امام قرآن کر رہا اور ہم نے اپنی رکا شروع کی اس وقت پڑھ ہی جائے یا قرآن نہیں پڑھے امام جب کت شروع کر دے تو مقبدی خاموش ہو جائے ہم سنا پڑھ رہے تھے اور آم امام جہاں نہیں تک جہاں تک پڑھ لیں وہاں آپ خاموش ہو جائے ہاں اگر لا الہ اتنا پڑھ چکا ہے تو غیر بھی پڑھ لے کیونکہ لا الحا صرف اتنا کہنا ہے مانا جو ہے صحیح نہیں بنتے نا تو غیر نے ارشاد فرمایا کہ نماز جنازہ کی جو چار تقبیریں کی جاتی ہے آخری تکبیر پر آج چھوڑ کر سلام کھیلنا ہے بسا کا ایسا دیکھا جاتا ہے کہ چوتھی تکبیر ہو جاتی ہے بعض اسلامی بھائی تقبیر کہہ, کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے تقبیر کہنا سنت ہے اس نیت سے یہ نیت کرے گا کہ دوسروں کو بتا दूं تو اس کی نماز جائے گی جو اس پہ تقبیر مکبر کوئی بھی اور نیت یہی کرے گا کہ میرے لیے تکبیر کہنا بلند آواز سے سننا سے اس نے اگر یہ نیت کی کہ امام کے خبر اپنا کیا کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے نماز سے پہلے نماز تو پہلے مقبر کھڑے کیے ہی جاتے ہیں تاکہ آپ کے پاس پیچھے جائے نماز جائے نماز کے دوران جو بھی مکبر ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میرے لیے تکبیر بلند آواز سے کہنا سنت ہے اگر آدھی نماز میں لائٹ گئی تیسری رکت بیچ میں سے تکبیر کہنا شروع کر سکتے ہیں انہوں نے یہ تو مسئلہ پوچھا تھا پھر اگر لائٹ آ گئی تو پھر دوبارہ نہیں کی جائے گی جہاں نہیں پہنچ رہی وہاں کہی جائے گی اب لائٹ گئی ہو خال لائٹ نہ گئی ہو کوئی بھی صورت ہو, امام کی آواز اگر بال پر تین سب تک پہنچ رہی ہے تو تیسری تکبیر میں دوسری تقبیر میں کبر کو کھڑا نہ کیا جائے بلکہ تیسری تقبیر تیسری سب میں کھڑا کیا جائے تاکہ وہ چوتھی سب والوں کا آواز پہنچے اتنا پانچ چوتھی سف والا کوئی مقبر نہ بنے کیونکہ پانچویں پہنچ ہی رہی آواز بلکہ پانچویں سب میں کوئی ہومام کی جا رہی وہاں کے لیے کوئی مقبر کھڑا کیا جائے یہ سننا تھا الحمد للہ رب المین اتنی دیر کے لیے امام صاحب हैं तो क्या हम ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے کہ رات جب امام شروع کرتے تو تب سنا نہیں پڑھی جائے گی اور مقدر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مطلب اس کو یہ معلوم ہو یہ نیت اس کی ہو اور عوام میں چونکہ رائج یہ ہے کہ جیسے لائٹ نہ ہو تو پہلے سے مطلب لوگ کہتے تھے بھائی پیچھے کوئی بھی تکبیف دے دینا ہاں تو کہنے میں کیا حرج ہے وہ نیت یہ کرے نا کہنے میں کہنے میں کیا حرج ہے تو مقبر تو ہوتا ہے اسی لیے کہ اس کی آواز دوسروں تک پہنچائی جائے جو عوام میں رائے جائے وہ بتا دوں گا میں اسی عوامی رائے کا رد کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے وہ سنت کی نیت کرے مطلب مقبر کا بھی مطلب ان معاملات سے آگاہی ضروری ہے جیسے عوام میں تکبیر بھی آواز نہ پہنچنے ہمیں ہے کہ یہ اسی لیے دے رہے کہ جو جس کام میں ہے اس کو اس کام کے معلومات حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے نماز پڑھانے والے کے نماز پڑھانے کے مسائل جاننا ضروری ہے نماز پڑھنے والے کے نماز پڑھنے کے مسائل جاننا ضروری ہے تقبیر کہنے والے کے لیے تقبیر کے مسائل جاننا ضروری ہے اس کے لیے نہیں مقتدی اور منفرد کے لیے سنت تو نہیں ہے کیا مطلب مقتدی کے لیے اس وقت وہ نیت کرے گا یا لائٹ چلی گئی ہے یا کچھ بھی معاملہ ہوا ہے وہ یہی نیت کرے میرے لیے سنت ہے یہ مسئلہ نمبر اٹھہتر اگر ثنا و تاؤز و تصبیح پڑھنا بھول گیا اور کرا شروع کر دی تو اعداد نہ کرے کہ اس کا محل ہی پود ہو گیا یوں ہی اگر ثنا پڑھنا بھول گیا اور تاؤز شروع کر دیا تو ثنا کا اعادہ نہیں اور اگر کسی نے کر لیا تو خلاف سنت واجب کا تر وغیرہ تو نہیں ہے خلاف سنت ہے واجب کا تاریک نہیں لیکن ہے خلاف سنت نہیں نہیں نہیں ہوگا نا پیچھے کوئی مکبر جو ہے وہ فاسق ہے کیا اس کی ابتدا نہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن فاسق کو مکبر نہ بنایا جائے تو کے معاملے میں جب لحاظ نہیں رکھتا تو عین ممکن ہے کہ دین کے معاملے میں یہ نماز کے معاملے میں بھی رعایت نہ کرتا کھڑا ہو گیا ممکن ہے فاسق کے مولین کے پیچھے نماز مکرو تحریمی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب اس نے شریعت کا لحاظ ہی نہیں رکھا تو نماز میں کیا لحاظ رکھتا ہوگا بےغسرا نماز پڑھا نہ کیا بس اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے فاسق کے مورن کے پیچھے نماز مکرو تحریمی ہونے کی ایسا ہوتا بتا میں چلی جاتی ہے پیچھے کوئی بھی تقویز کہنا شروع کر دیتا ہے اس نے تقبیر کہنا شروع کر دی میں نے عرض کیا نا کہ اگر وہ تقبیر ہے تو اس کو کیا کہیں گے ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کر نہیں سکتے کچھ بھی یہ تو مسجد والوں کو امام صاحبان کو موز صاحبان جو بھی ہیں مسجد والے ان کو چاہیے کہ پہلے سے ترکیب بنا کے رکھیں لیکن اگر وہ تقبیر کہہ رہا ہے بالفار صحیح کہہ رہا ہے تو نماز میں کوئی فساد نہیں آ رہا مزید مگر وہ امام صاحب کو حلک میں نہیں بات ہوتا اور وہ جلسے میں امام صاحب کو ملتا ہے تو نہیں ہوگی رکعت تو کسی صورت میں شمار ہی نہیں ہے سجدے میں پائے گا جب بھی شمار نہیں ہے جلسے میں پائے گا جب بھی شمار نہیں ہے ہاں رکوع میں پالیا تو وہ رکع شمار ہوگی رکوع کے علاوہ کسی اور رکوع میں رکوع یا قیام کے علاوہ کسی اور رکوع میں امام کو اگر پاتا ہے تو اس کی رکعت وہ شمار نہیں کی جائے گی خواہ جلسے میں پائے خواہ قادہ میں پائے خواہ سجدے میں پائے یہ آخر صورت میں اللہ جل کے الفاظ اور وہ ملا کر اللہ پھر ہے عوامی سطح پر یہ مسئلہ مطلب لوگوں کو معلوم نہیں ہے عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہاں اگر کوئی بہتری کی صورت کے تحت وہ اس طرح ملا کر پڑتا ہے تو पर سطح پر یہ ایک نئی چیز تصور کی جاتی ہے عوام کے سامنے ایسی صورت اختیاری نہ کی جائے گا جس سے عوام ستنے میں مبتلا ہوں بعض دفعہ مشبوب تصدیر کہنا شروع کر دیتا ہے اور جب امام سلام پھینکتا ہے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس سلام بھی ساتھ پھیرتا ہے تاکہ پیچھے والے لوگوں کو پتہ لگ جائے پھر وہ اپنی رکعت پوری کرتا ہے ایسے میں کیا گئی اس کی نماز تو اب اس کے پیچھے جتنے بھی لوگ تھے سب کی گئی نا امام کی مطابق تو واجب ہے اگر فرض کی آخری رکعت میں امام جو ہے قادہ نہیں کرتا اور کھڑا ہو جاتا ہے تو مقتدی کے لیے کیا ہوتا فرض کی آخری رکعت میں امام قادہ نہیں کرتا اور کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کہ وہ امام کا انتظار کریں اگر آجا تو ٹھیک ہے ورنہ شریعت متحرہ نے دو تین صورتیں بیان کی ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ شاء صحف کے بیان میں آ رہی ہے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ وہاں آ رہا ہے مدینہ آپ نے فرمایا کہ مکبر کی غلطی وجہ سے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو پیچھے پتہ نہیں ہو تو ان کی تو بھی نماز نہیں ہوگی نہیں تو پتہ رکھنا تو سب پر ضروری ہے نا ابھی تو آگے ہوگا تو نہیں تو اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ یار میرے لیے ضروری ہے کہ میں پتا رکھوں مدین امام جیسے حکم میں ہے اور ہم جا کر جماعت میں شامل ہوتے ہیں اور اگر ہم ایک دفعہ سبحان ربی العظیم کہہ لیا اور امام کھڑا ہو جاتا تو ہماری وہ مدبت ہو جائے گی چاہے ایک دفعہ سبحان ربی العظیم کہہ دیے امام کھڑا ہوگا آپ بھی کھڑے ہو صلو علی الحبیب میٹھے میٹھے اس لائن پہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی صلاح کی کوشش صحرائے مدینہ کے اجتماع سے پہلے انشاءاللہ کسی بھی دن جمعے سے اجتماع شروع ہو رہا ہے تو کسی بھی دن انشاءاللہ شاء مدینہ کے اجتماع سے پہلے آپ قافل سے آ جائیں جمعے سے تو آپ قافل میں سفر کریں گے اتوار کو تو پیر منگل بدھ جو میرا چار, دن ہمارے پاس ہوں گے. چار دنوں میں سے بول دن ہی, دن ہی جاتا, بولی جاتا ہوں ہم میں سے ہر اسلامی بھائی یہ اپنا مطلب دیکھیں کہ جب سے یہ درجہ شروع ہوا ہے چھبیس چبل اور مکرم سے ٹھیک اور آج بائیس دن عجت الحرام آ گئے دو مہینے ہونے کو ہیں تو ان دو مہینے میں کتنے اسلائی بھائی ایسے ہیں جو یہاں آئے دو چار دن آئے چار دن آئے پانچ دن آئے ایک ہفتہ آئے کچھ عرصہ آئے پھر اب نہیں آ رہے تو کیا ہم میں سے کسی اسلائی بھائی نے اس بات کے لیے کوشش کی کہ اس سے رابطہ کرے کہ وہ کیوں نہیں آ رہے میں ہاتھ نہیں اٹھوا رہا ایک مہنگنے کی کوشش تو ایسے اسلائی بہت ہم نے رابطہ کرنا ہے جو اسلائی میں نہیں آ رہے ظاہر آپ اسلام ان کو جانتے ہوں گے کہ جو نہیں آ رہے تو ان سے مطلب ہے کہ رابطہ کر کے انفرادی کوشش کرتے ہیں ان کو پیار و محبت سے سمجھائیں اتنا بہترین موقع ہمیں ملا ہے پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے جو موقع ملا اس میں غریب مت اس اصول کے تحت ان کو سمجھائیں اور ان کو کہیں کہ سستی ظاہر ہو جاتی ہے یہ بھی ذہن ہوتا ہوگا کہ آپ کو اتنی چھٹیاں ہو گئی ہیں اب آ کر میں کروں گا کیا تو آپ یہ دیکھ ہی رہے کہ ہر نئے دن کچھ نہ کچھ فرض یا بازی ہلوم سیکھنے کو مل ہی رہے جو گزشتہ دن غیر حاضر رہا یا چار دن غیر حاضر رہا اس میں جو ہوا پھر وہ نہ سیکھ لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ تو سیکھنے کو مل ہی رہا ہے نا باتتا کہ اگر کوئی آخری منٹ میں بھی آتا ہے تو اس کو بھی سیکھنے کو, کو, کو مل ہی جائے گا نا؟ تو اس طرح آپ اسلام میں اس اس وہ نہ آ رہے تو آپ ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ کلاس ہری بھری اور صدا بہار رہے گی بھائی ہمارا متنی مقصد کیا ہے اللہ شاہ